میں تو کہتے بی آ رہے ہو یا پھر میں پولیس کو میں مدد کروں اس کی حمایت بھی کیا, اس کے اوپر احسان کیا اوپر اس نے گاڑی چلائی اور جیسی گاڑی को چلانا شروع किया 15 منٹ में ہاسپٹل پہنچ गया کچھ نہیں دے گا ڈائریکٹ اسی کمرے میں جاتا ہے جو ایمرجنسی وارڈ تھا اور جاتے ہی کہتا ہے چڑیل ڈائن شرم نہیں آئی میں ہی ملا تھا تجھے کم وقت میں کون اترا نے میرے اوپر الزام کیوں لگایا بڑے معصومانہ چہرے سے کہتی ہے ارے کیا ہو گیا ہے کتنا پیار کر دیتے اور آج تم اتنی نفرت بھری باتیں کر رہے ہو اس حال میں تو میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے چھوڑ کے چلے گئے ہو اور عورتوں کے آنسو وہ بھی مگر مچ رونے لگی ڈاکٹروں کو یقین ہو گیا کہ عورت سچی ہے یہی جھوٹا ہے کہ اے چل بی, بی کو اٹھا چل لے کے جاؤ کہا ڈاکٹر صاحب یہ میری بیوی بی نہیں ہے یقین کرو, اچھا تم انڈیا اور پاکستانی ایسی بولا سب دونوں کی حالت یہی ہوتی چلو لے کے جاؤ جاؤ یہاں سے ابھی میں پولیس کو بھیجتا ہوں ڈاکٹروں نے ضد کی اس نے ابھی ضد کی کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے یہ میری بیوی بی بی نہیں ہے چھوٹ بول رہی ہے وہ کہتی اللہ کی قسم ڈاکٹر صاحب یہی میرا شوہر ہے اگر یہ مجھے لے کر نہیں کیا تو میں کہاں درد نے کھاؤں گی میں کیوں کہنے لگی میرا یا کوئی شوہر ہی نہیں اس کے علاوہ یہ مجھے ایسے حال میں چھوڑ جا رہا ہے نہیں چلو اٹھاؤ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا یہ پاپ بھی میں پالنے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک بات تو میری مان لو کا کیا ہے ایسا کرو اس بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کر لو اور میرا بھی خون لے لو اور دونوں کا خون دیکھ لو ڈی اے ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ کس کا ڈاکٹر نے کہا ہاں یار یہ بات تو تم نے صحیح بتائیے چلو ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں جیسے ہی بچے کا بلڈ نکالا یہ عورت چیخ کر کہتی ہے ڈاکٹر صاحب مشینیں کبھی کبھی غلط رپورٹ بھی دے دیتی ہیں شوہر کہتا چپ مشینیں غلط ریپورٹ دیتی ہیں مشینیں کبھی غلط رپورٹ نہیں دیتی ہیں یہ تیری کھوپڑی تو ہے تیری کھوپڑی غلط ہے, تو سا... کہہ ڈاکٹر نے کہا چھپرا ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے میرا خون اس کے خون سے نہ مل جائے تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں اس بچے کا باپ نہیں وہ میری بیوی نہیں اچھا ڈی ٹیسٹ آیا کہا واقعی. میرے دوست ڈاکٹر نے کہا میں نے تمہیں صبح سے لے کے دوپہر دقام کا پریشان کیا ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں عورت تو جھوٹی ہے کہا کہا ڈاکٹر صاحب میں نے کہ مشینیں کبھی کبھی غلط رپورٹ دیتی ہیں اور مجھے اس بات کا خطرہ تھا ڈاکٹر صاحب اللہ کی قدم یہ بچہ میرا ہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اب میں مجبور ہوں اب یہ آدمی تمہیں نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ سے پتا چلا ہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے اس کا نہیں ہے یہ کسی اور کا ہے یہ اس کا نہیں ہے جس کے اوپر تو الزام لگا رہی یہ چلنے لگا اس نے پھر پیچھے سے دامن پکڑ کے کہا ڈاکٹر کے کہنے کو چھوڑو یہ بیٹا تمہارا ہے تم لے کے جاؤ میں کس کے پاس جاؤں گی ڈاکٹر نے کہا اے عورت اس کے دامن کو چھوڑ ارے تو اس کو کیوں پکڑ رہی ہے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بیٹا اسی کا آپ کیا جانے میں جانتی ہوں میں نے اس کے ساتھ راتیں گزاری ہیں میں جانتی ہوں ڈاکٹر کہتا ہے ارے محترمہ یہ بیٹا اس کا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس کا جب میں نے خون کا ٹیسٹ دیا نے ٹیسٹ کیا تو اس کے تو کوئی جراثیم ہی نہیں یہ تو بچہ پیدا کرنے کے لائق ہی نہیں ہے یہ تو باپ بننے کے لائق ہی نہیں یہ کیسے کہتی ہو کہ یہ بیٹا تمہارا اب اس آدمی کا دماغ خراب کیا کیا کہہ رہے ہو کہاں تمہارے ڈی ایم اے ٹیسٹ سے پتا چل گیا کہ تم تو نہیں ڈاکٹر کی رپورٹ اب وہ عورت کہتی ہے دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ مشین کبھی کبھی گلط رپورٹ دیتی یہ چپ میں باپ نہیں بن سکتا یہ رپورٹ غلط ہے یہ بچہ میرا نہیں یہ صحیح ہے کیا کروں تو باپ بننے کے لائق نہیں وہ میں نے ارے ڈاکٹر صاحب میں تو چھ بچوں کا باپ ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں باپ بننے کے لائق نہیں میرے تو چھ بچے ڈاکٹر ڈاکٹروں نے کیا چھ بچے اچھا میں ریاض میں خون بھیجتا ہوں نکالا ریاض میں مکے میں مدینے میں بڑے بڑے شہروں میں اس نے رپورٹ اور لائق نہیں پائل پکڑی میں رکھی چل رہا ہے باپ بننے کے لائق نہیں پگڑی, میں چھ بچوں کا باپ مشین کیسی ہیں? ٹیکسی چلاتے چلاتے سوچتا ہے ایک مشین غلط رپورٹ دے سکتی تو تین چار ساری مشینیں تو غلط رپورٹ نہیں دے سکتی اگر میں باپ بننے کے لائق نہیں تو یہ چھ بچے کہاں سے آئے پھر یہ میرے گھر پہ ڈاکہ ڈالا کس نے وہ ڈاکو ہے کون کلاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں بھاگتے سیدھے گھر گیا گاڑی دروازے پہ کھڑی کی جوتا اتارا اندر گیا بیوی بی کہتی روزانہ شام کو آتے آج تم اتنی جلدی کیسے چلے آئے اس نے کوئی جواب نہ دیا سلام بھی نہ کیا جوتا اتارا پچیس تیس جوتے پہلے اپنی بیوی بی کو لگائے کہا ارے کیوں مار رہے؟ پہلے مار لیا پھر کہا صحیح صحیح بتا یہ خیانت کس نے کی ہے یہ بچے کس کے ہیں بیس اچھا سال سے پہلی مرتبہ مجھ پر شاید بتا رہی ہے پھر میں توڑنا شروع کروں مار سے دو چار جوتے اور لگائے کہا کہا میں بتا رہی ہوں میرے پیارے شوہر یہ چھ بچے کسی اور کے نہیں میرے ساتھ یہ خیانت کسی اور نے نہیں آپ کے چھوٹے بھائی نے کی ہے سگے بھائی نے کی ہے جو بیس سال سے میرے ساتھ لے کر کرتے تھے اور اس گھر میں رہتے تھے آپ کو دن بھر ٹیکسی چلانے کی فکر ہوتی تھی رات میں تھکے مارے آتے اور سو جاتے ہیں مجھے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کے بھائی کا سارا لینا پڑا یہ چھ بچے اسی کے ہیں کھا کر یہ ریپورٹیاں کرتے ہیں تو دونوں کو سزا نے ٹکٹ بنوایا اور ریٹرن وہ انڈیا میں آیا مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں گیا دیوندی مسلک کا تھا اس نے فوراً تینوں طلاقیں دے ڈالی طلاق طلاق طلاق ان کے یہاں پڑ گئی تین مہینے کی دورت نے گزاری اور اس کے بعد میں اپنے چھوٹے بھائی سے اس کا نکاح کر دیا کہ یہ تور تیرے بچے اب تک عورت بنا کے رکھ میرا تج سے کوئی تعلق نہیں اور اس کے بعد وہی چلا گیا اس واقعے کو سامنے رکھیے اور اب اس حدیث پر غور رسول اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور زبان رسالت پاک سے نکلا الحمو الموت دوسروں سے پردے میں کمی ہو جائے قابل برداشت لیکن دیور تو بھابی کے لیے موت ہے لگائیے بیٹی ہے آپ تو اس کے ذمہ دار ہیں آپ کی بہن ہے تو بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ, آپ کی تو شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ ذمہ دار ہیں صاف کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ماں جس کی بہن جس کی بیٹی اور جس کی بیوی بے پردہ بازار میں گھومے وہ دیوس ہے کہہ لینے تو مجھے جس کو اعتراض ہو ان جملوں پر وہ اپنے حد تک رکھے کہہ لینے دو مجھے د کس کو کہتے ہیں عربی کا لفظ د یوس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے بڑوا اور آج یہ بھی بتا لینے دو مجھے کہ بھڑوا کس کو کہتے ہیں بھڑوا اس کو کہتے ہیں جو اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو طوائفوں کے چکلے پہ بٹھا دے ان سے غلط کمائی کروائے اور وہ جو کمائے اس کو کھا جائے اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کی حرام کمائی کھانے والا ان سے زنا کرا کے زنا کی کمائی کھانے والا یہ ہے دیوس کا صحیح معنی اللہ اپنے قیم نے دیوز کا یہی معنی کیا ہے. میرے بھائیو اللہ کے رسول نے اتنا زہریلا جملہ استعمال کیا کہ جس کی ماں جس کی بہن جس کی بیٹی جس کی بیوی بے پردہ بازار میں گھومتی ہے وہ دیوس ہے یعنی وہ اپنی ماں بہن بیٹی کی حرام کمائی کھانے والا بڑوا ہے مجھے معلوم ہے کہ مجھے الٹرا ماڈرن ذہن رکھنے والے نوجوانوں کو میرے جملے برداشت نہیں ہو رہے ہوں گے مجھے معلوم ہے کہ جن کی بیٹیاں بے پردگی کے ساتھ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں اور کلفٹروں میں جا کر ہیپی نیو ایئر یہ جملے پسند نہیں ہوں گے مجھے معلوم ہے لیکن معاف کیجیے گا مجھے کہہ لینے دو کیونکہ من قطم علم جس نے قرآن و حدیث کی کوئی بات چھپائی اس مولوی کو بھی آگ کی لگام پہنا دی جائے گی قیامت کے دن بچاؤ انف سکم و نارا اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بچانے کے ذمہ دار آپ ہیں ذہن میں بھی نہیں تھی کہ باتیں آپ سے بولوں گا سیرت کے تعلق سے میں بولنا چاہتا تھا لیکن جب آ گئی تو بہت بڑے علم اللہ کے نبی کو اس حیثیت سے تھا کہ آپ عالم اللہ نے آپ کو پڑھایا دو چیزیں تیسری چیز وہ بہو بھاشتا وہ بھوشیہ کی مستقبل کی باتیں بتانے والے ہوں گے اللہ کی طرف سے آپ نے مستقبل کی باتیں بتائیں ایک زمانہ آ جائے گا کہ عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی بھائی دو چیزیں ہو گئی نا سن کر علم حاصل اور مہان یعنی یعنی عالم تیسری چیز وہ پیشین گوئیاں کرے گا آئندہ آنے والے حالات بیان کرے گا اللہ کے نبی نے آئندہ کے حالات بیان کیے کہ یہ ایسا ہوگا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا یہ ساری انت لیتلامت ربہ وانتر الحفات العرات العالتا رياء الشاي يتناولون في البنيان رواه مسلم کتاب الایمان امام مسلم کتاب الایمان کے اندر لائے کہ تم دیکھو گے کہ عورتیں اپنے پیڑ سے اپنی ماؤں کو جنیں گی یعنی باندیوں کے پیڑ سے آقا پیدا ہوں گے آقا باندیاں مالکان کو اپنی مالکن کو جنیں گی یعنی لڑکی کے پیڑ سے ماں پیدا ہوگی وانتر الحفاط العرات الا ننگے پیر اور بھیڑ بکریوں کے چرانے والے اور ننگے پائیر اور ننگے جسم رہنے والے جن کو دنیا میں چپلیں نہیں ملتی تھیں کپڑے نہیں ملتے تھے پہننے کے لیے اور بھیڑ بکریوں چرا کر اپنا گزر چلاتے تھے یت تاولون نفل البنیان قیامت سے پہلے یہ بڑی بڑی بلڈگوں میں دادے ہاش لے رہے ہوں گے ان کی حرام کمائیوں سے بن رہی ہوں گی یہ زمانہ جب آ جائے تو قیامت کا انتظار کرنا دیکھیے آپ شروع تو گیانی بھی تھے آپ بہو بھاشت پیشین گوئی بھی کر رہے ہیں الپ بھاشی چوتھی سفت وہ کم بولنے والا ہوگا اللہ کے رسول سے زیادہ کم بولنے والے نہیں کوئی نہیں اتنا کم بولتے تھے کہ ایک مرتبہ یہودیوں یہودی بیٹھے تھے اور کچھ منافق آئے اور آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا چاہتے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تو وہ السلام علیکم نہیں کہتے تھے بلکہ انہوں نے نبی کو چڑھاتے ہوئے سوچا نبی سن نہیں پائیں گے بلکہ کیا کہا السلام علیکم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو اسلام کے معنی ہلاکت بربادی اے اللہ کے نبی آپ برباد ہو جائیں یعنی موت ہو آپ پر اللہ کے نبی سمجھ تو گئے کہ اس نے کیا بولا لیکن اس کے بعد آپ کتنا کم بولنے والے تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فرمایا وَالَيْكُم وَالَيْكُم تم پر ہو کچھ <تصفح> اور نہیں کہا حضرت عائشہ نے ضرور کہا جو سن لیے تھے ان کے الفاظ وَالَيْكُم وَالَيْكُم وَلَعْنَتُ اے یہودیوں تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم پر موت ہو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم نے لعنت اللہ کا جملہ زیادہ کر دیا ہے اس نے صرف اسا کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہاشہ کہا تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا کہا انہوں نے کہا موت ہو تم پر آئے اللہ کے رسول کاشہ تم نے سنا نہیں میں نے کہا والم تم پر ہو تمہیں جواب دینے کی کیا ضرورت تھی تم نے زیادتی کی معافی مانگو ایسا جج بھی کہیں نہیں ملے گا ایسا فیصلہ کرنے والا بھی کہیں نہیں ملے گا قبل بنو مخزوم کی لڑکی جب گرفتار ہو کے لائی گئی کہ اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے فاطمہ نے کہا ہاتھ دو. ابن زید سفارش کے لیے آئے آپ نے فرمایا اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آئے من حدود اللہ, فی حدود اللہ کیا تم اللہ کی حد میں سفارش کر رہے ہو میں کون ہوتا ہوں بدلنے والا اللہ کی حدوں کو میں نہیں بدل سکتا کاٹ دو ہاتھ کاٹ دیا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بڑے امیر گھر کی تھی بہت مذاق لوگ فرمایا لو ان فاطمہ محمد اس کی جگہ پر میری اپنی لگتی جگر بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی تو آج زمین دیکھتی آسمان دیکھتا کہ میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا صاف تھا کیا کہا کہ کی وہ پیشین گوئیاں کریں گے اور الب بھاشی کم بولنے والے ہوں گے اللہ کے نبی بہت کم بولنے والے تھے دیہاتی کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے لمبا چوڑا وقت نہیں لگانا ہے آپ کے پاس مجھے ابھی واپس جانا ہے مجھے دو جملوں میں بتائیے توحید کس کو کہتے ہیں توحید بتائیے دو جملوں میں دیکھیں اللہ کے رسول کتنا کم بولتے ہیں فرمائے سال تفص علی اللہ و ازستان تفسط بلّہ جب مدد مانگ تو اللہ سے مانگ جب سوال کر تو اللہ سے کر ہوگی تو اللہ جب سوال کر تو اللہ سے و جب مدد طلب کر تو اللہ سے صحیح دو جملوں میں بتا دی اپ سے زیادہ کم بولنے والا کوئی نہیں تھا اس کو اٹھاؤ جو ایک غضب سے واپس आते हुए اللہ کے نبی نے اپنی تلوار ایک درخت سے لٹکا دی اور آپ کے صحابہ ادھر ادھر سو گئے اور ایک اعرابی آیا اور اس نے تلوار کھولی جمپ لگائی کودہ زمین پہ آیا اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی نبی کی تلوار اس کے ہاتھ میں اور اس نے کہا میں مننی یا محمد اے محمد بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا نبی کے الفاظ زبان سے صرف اتنے نکلے اللہ یا اللہ مجھے بچائے گا ایسے موقع پر بھی گھبراہٹ نہیں دعوت بھی دے دی ہو گئی جس کا ایک ایک منٹ دعوت و تبلیغ میں گزرا ہے وہ ذات صرف محمد الرسول اللہ کی موت سامنے ہے اس موقع پر بھی دعوت اللہ کیا کہا اللہ بچائے گا توحید سیکھو یہ توحید وہ کیا جانے بےچارے جو کہتے ہیں بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں وہ کیا جانے تو ہی؟ ہمارے یہاں ایک لڑکی تھی بہت خوبصورت تھی اس کی کانپور میں اس کا نکاح ہو گیا کسی سننی گھرانے میں سنی کا مطلب سن پر عمل کرنے والے نہیں یا جن کو ہم فل فارم میں کہہ دیں ٹی, ٹی ایس جس کی فل فارم ہوتی ہے ٹناٹن سنی یعنی پوری طریقے سے جو سن کر اس پر جمع ہو پڑھ کر نہیں تحقیق کے بعد نہیں تو وہ اس گھر میں چلی گئی بیچاری اب بچہ دینا اللہ کا کام نہیں ہوا اب اس کی نند کہتی کہ کیسی آ گئی چڑیل کم وقت نہ مزار پہ جاتی ہے اور نہ اللہ ادھر دے رہا ہے بھائی سے کہا اس کو طلاق دے دو بھائی نے کہا تھوڑا سا اور انتظار کر لو یہ مزار پہ کیوں نہیں جا رہی سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی وہ تھی کالی کلوٹی اس کی نند تو کہا کہ ڈائن آ گئی چڑیل آ گئی اس طریقے سے کہا تو اس نے بہت پیار سے سمجھایا میری بہن ایک بات بتاؤ کہ بابا مزار پہ چلے جائیں بابا کے تو بیٹا مل جائے گا یقینی ہے کہا جو جاتا ہے کوئی بھی, بھی خالی لے لے کے کے نہیں بھری ہوئی لے کے لے کے آتا اچھا اچھا تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک کام کرو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا رشتہ آتا ہے لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں پھر کٹ جاتا ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہا کہ دیکھو بھائی میری شکل و سورت اتنی اچھی نہیں ہے میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں بس جب لڑکا ایک نظر مجھے دیکھتا ہے تو اس کا دل پھر جاتا ہے تو کہا اچھا ایک کام کرو جب بابا لڑکا دے سکتے ہیں تو اس کی مزار پہ تم جا کر اتنا کہو کہ بابا میری شکل کو تھوڑا خوبصورت بنا دو یہ کالے رنگ کو ہٹا کر تھوڑا گورا کر دو تاکہ رشتہ تو آئے ہٹ یہ ہو جائے گا کہا کہ جو بابا تیرا رنگ کالا ہے گورا نہیں کر سکتے تو پھر میرے پیٹ کے اندر کے بیٹا بیٹی کیسے دلا سکتے ہیں یہ بتا اللہ سے تو کر کے تیرا رنگ تو ظاہر ہے اس کو ہی چلو کھول دیں اس کو بھی صاف کر دیں جب ظاہر میں کوئی چیز نہیں کر سکتے تو باطن میں چھپی ہوئی کیسے کروا سکتے ہیں بس وہی سے اس کا ایمان بدل گیا کنورٹ ہو گئی اور سدھر گئی اور اللہ کا شکر ہے آج بھی پورا گھر اس ایک عورت کی محنت اور دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اہل حدیث بن گیا پورا گھر اور آج بھی ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے لیکن اس پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے بیٹا دے جس کو چاہے بیٹی دے جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے جس کو چاہے کچھ نہ دے آج ان کا ایمان ہے. علیہ کو پچاسی سال بیٹا نہیں ملا وہ چیز بتائی گئی پراکرمی بہادر ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا. خود بھی بہادر تھے سو رہے ہیں بستی پہ کسی نے شبخون مارا حملہ کیا سارے لوگ تپک گئے اپنے گھروں میں چھپ گئے اللہ کے رسول نے حضرت آنس کا بیان ہے اللہ کے رسول نے ابو طلح کا گھوڑا کھولا اور چلے اور آگے بڑھ گئے ان سب دشمنوں کو بھگا دیا آپ نے اکیلے تنہ تنہ لوٹ کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت آنس اور ابو طلح دونوں مل گئے کہا کہاں سے آ رہے ہو آپ نے پوچھا ارے یہاں کیوں کھڑے ہو کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا کہ آپ اکیلے بھاگ رہے ہیں ہم لوگ تو ڈر کی وجہ سے چھپ گئے اور آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو نکل گئے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لوگ گزن نہ پہنچائیں نقصان نہ پہنچائیں فرمایا تم جاؤ اور اپنے بستروں پہ سو جاؤ میں نے اکیلے ہی سارے دشمنوں کو بھگا دیا ہے تم اکیلے سو جاؤ یہ بہادری کی علامت تھی جناب محمد رکانا پہلوان بھرے مجمے میں کہتا ہے کہ محمد اگر تو مجھے اٹھا کر پٹک دے تو میں ہی مان لیاؤں گا حالانکہ نبی کوئی ورزش نہیں کرتے تھے کوئی کشتی لڑنے کے عادی نہیں تھے لیکن اللہ پر توکل تھا کوئی مہارت نہیں تھی آپ کو کی جیسے آج دنگل میں پہلوان لوگ لڑتے ہیں تو پہلے سے مہارت کرتے ہیں اور پہلوان تھا رکانا ہمارے ہاں چیمپئن بولتے ہیں جو ضلع جیت کر جیت لے وہ چیمپئن تھا کوئی جلدی اس کا مقابلے پہ آتا نہیں تھا لیکن محمد رسول اللہ نے ہاتھ بڑھا بسم اللہ تبکل تو اللہ ربی رب اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں میرا اور تیرا رب اللہ ہے بس یہ دعا پڑھ کے جو آپ نے کشتی لڑی اٹھا کر پڑک دیا اس کو کہن لگا میرا پیر فضل گیا تھا آپ نے کہا دوبارہ, لڑنے دوبارہ کشتی ہوئی خصائص اللہ سیوتی کے اللہ سیوتی کی کتاب خصائص حافظ شمس الدین زہبی نے نقل کیا ہے تذکرہ میں امام بحقی نے نقل کیا ہے اپنی سنن میں امام احمد نے نقل کیا اپنی مستق میں دوبارہ بھی جب جنگ ہوئی کشتی ہوئی دنگل ہوا آپ نے دوبارہ بھی پڑک دیا کہا نہیں نہیں نہیں آپ نے چیٹنگ کی ہے میں دوسری طرف دیکھنے لگا تھا آپ نے کہا تیسری بار لڑ لے کہا آپ کسی کی کوچ نہیں سنی جائے گی تیسری بار بھی اللہ کے نبی نے لڑا اور اس کو اٹھا کر پڑک دیا کہنے لگا ٹھیک ہے میں ہار تو مان گیا لیکن ایمان نہیں لاؤں گا آپ نے کہا لائک راحف الدین دن میں زبردستی نہیں ہے تو نے کہا تھا میں نے چیلنج قبول کر لیا جتنا انعام اللہ کے نبی کو ملا کیونکہ وہ چیمپئن انعام تھا جو جیتے گا اس کو انعام ملا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انعام کو رکانا کی طرف بڑھا دیا رکانا چیمپئن تو ہی ہے تو لے اس انعام کا حقدار میں نہیں ہوں تو. تو نے ایمان کو چیلنج دیا تھا اس لیے میں چلا آیا مجھے ڈائریکٹ میرا نام لے کے کہا تھا محمد اگر تم مجھے اٹھا کے بٹک دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا اس لیے میں چلا آیا ورنہ میں نہیں آتا لو انعام دے دیا اس کی دل جوئی کر دی اللہ خصائص میں تو یہاں تک نقل کرتے ہیں کہ اس کی چیخ پڑا الہ الا اللہ واشد و محمد بہادر تھی بہادری کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں اچھی طریقے سے جب اللہ ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں آج ابو جہل اور بہت سے قریش کا سردار ابو جہل کہہ رہا تھا بہت زیادہ اس کو سراخوں پہ اٹھا رکھا ہے اس لیے وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے آج تو وہ کہنے آئے تھے محمد کو میرے حوالے کر دو اور میرا بیٹا تم لے لو اس کی پرورش کرو میں تمہارے بھتیجے کو قتل کروں گا آئے میرے بھتیجے محمد اپنے چاچا کے کمزور کاندوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں کچھ دنوں کے لیے و تبلیغ چھوڑ دو جب حالات سازگار ہو تب کرنا سارا قبیلہ سارے خاندان آپ کے دشمن بن گئے اب ایسی صورت میں میں آپ کی مدد کیسے کروں بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جانتے تھے کہ چچا میری جان توڑ محنت مجھے بچانے کے لیے کی ہے میری دعوت و تبلیغ میں کی ہے اور یہ اگر میرے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو مجھے کتنی پریشانی ہوگی سب کچھ معلوم تھا پھر بھی کہتے چچا جان کیا میں آپ کے بھروسے پر محنت کر رہا تھا دعوت و تبلیغ کر رہا تھا اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو بالکل غلط ہے اگر میری وجہ سے آپ پریشان ہیں تو آج آپ کا بھتیجا آپ کے پاس سے بالکل ہٹ رہا ہے اور آج سے آپ میری بالکل مدد نہ کریں بھتیجے یہ لوگ تجھے جان سے مار ڈالیں گے چچا تو آپ بھی سن لیجئے یہ لوگ سورج کو توڑ کے لائیں اور میرے داہنے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں اور چاند اکھاڑ کے لائیں میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں یعنی یہ چیز ناممکن ہے لیکن اگر یہ ممکن کر دیں یہ تو ممکن ہے کہ یہ سورج اکھاڑ لائیں چاند لے آئیں اور میرے دائیں بائیں ہاتھ میں رکھ دیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کی دعوت سے باز آ جاؤں میں دین حق پیش کرتا رہوں گا یہ ہمت یہ بہادری یہ جردی تو تھی کہ اپنے چچا کے اوپر یہ دے گا کہ یہ میری مدد سے منع کر رہے ہیں تو آپ نے دو ٹوگن کو جواب دے دیا کہ اس کے باوجود میں دعوت و تبلیغ نہ چھوڑوں گا آنکھوں میں آنسو آئے پیٹ پھیری چلنے لگے بھتیجے جاؤ! اب میں پوری پوری اجازت دیتا ہوں کہ تم تبلیغ کا فریضہ انجام دو. تیرے میں میں نہیں دیکھ سکتا میرے جیتے جی میری زندگی میں کوئی تیری طرف تیری نظر کر کے دیکھنے بھی کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا آپ نہ صرف بہادر تھے بلکہ بہادر بناتے بھی تھے کسی قوم کیسی قوم تھی بزدل عبد جو نبی کے دادا میرے حوالے کر دو تو ابراہ نے کہا تھا جب میں نے بیٹھا لیکن جب نے اونٹوں کا سوال کیا تو میرا روب دب دبدبا تیرا میرے دل سے نکل گیا میں تو سوچتا تھا کہ خانے کابہ کو بچانے کے لیے تو اپنی جان کی بازی لگا دے گا عبد المتلف نے جواب دیا تھا کیا کہا تھا اونٹ میرے ہیں میرے حوالے کر دے خان کابہ جس کا وہ خود بچا لے گا اس قوم کو کتنا بہادر بنایا تھا اللہ کے رسول نے وہ تو چھوڑو پوری قوم علی شیر خدا ہیں خالد ولید کو کیا کہا تھا سیف اللہ اللہ کی تلوار نو تلواریں توڑی تھی آپ نے تو نو اور گیارہ سال کے بچوں میں بہادری بھر دی تھی ایک کا نامز دوسرے کا نام چچا اتنا دکھا دو ابو جہل ہے کون کیا کرو گے نبی کو گالی دیتا دکھ گیا گردن کاٹ دوں گا وہ آ رہا گھوڑے پر. جو دیکھا دوڑے ایک چھت پہ چڑھا ایک زمین پہ ہے تلواریں چھپا رکھی ہیں گھوڑا جیسی قریب سے گزرا دیوار والا چھلانگا گھوڑے پر چمپ لگائی اور ابو جہل کو لے کے کود گیا دوسرے نے تلوار ماری تیسرے نے پیٹ دوسرے نے پہلے نے پیٹ پھاڑا عبد الرحمٰن ابن آف آ گئے کیا ہوا وہ کہتا میں نے مارا وہ کہتا میں نے مارا کہا بھتیجو للو نہیں تم دونوں نے مارا اور ابو جہل مرتے وقت کہہ رہا تھا میری بدقسمتی کا کیا کہنا میں مارا بھی گیا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں محمد نے ان بچوں کے دلوں میں اتنی جرت اور بہادری بھر دی اس کے جوانوں کا عالم کیا ہوگا تصور کیجئے وہ بہادر نہ صرف تھا بلکہ بہادر بنایا اپنی قوم کو بنا کر محمد کی قوم بزدل نہیں ہوتی پانچویں چیز چھٹی چیز ہے وہ کیرت کی ہوگا احسان مند وہ دوسروں پر احسان کرے گا دوسروں پر اس بڑی جا کے واقعے کو اٹھاؤ جس کا گٹھر لکڑی کہا اپنے لادا اور لے کے چلے اس کے گھر چھوڑ دیا اس نے اس کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے اس نے برتن لے کے کہا اس کو لے میری بکری کا دودھ دہ دے بکری کا دودھ دہا کہا بیٹا اس کو پی لے تو بہت محنت کر کے آیا کہا ماں میری عادت ہے پہلے میں اپنے گھر پہ جاتا ہوں جب تک میں اپنے گھر کے افراد کو نہیں کھلاتا پلاتا تب تک میں خود نہیں کھاتا ٹھیک ہے تیری مرضی چلنے لگے اس نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا بیٹا اپنا نام تو بتا دے کہا ماں کیا کرو گی نام پوچھ کے میں تیرا بیٹا ہوں چل دی. پھر کہاں رہتے ہو کہا مکہ میں مکہ میں ہاں اندر گئی روئی لے کے آئی کہا بیٹا یہ لے لے کہا کیا بات ہے کہا مکہ کا رہنے والا اس روئی کو کان میں لگا لے کہا کیوں کہا سنا ہے مکے میں محمد جادوگر پیدا ہو گیا ہے اس کی زبان کھلتی ہے جس کے کان میں الفاظ جاتے ہیں وہ اپنے باپ کا دشمن ہو جاتا ہے باپ کے کان میں جاتے ہیں وہ بیٹے کا مخالف ہو جاتا ہے بیوی کے کان میں جاتے ہیں وہ شوہر کی مخالف ہو جاتی ہے شوہر کے کان میں جاتے ہیں وہ بیوی کا مخالف ہو جاتا ہے کہیں دری پر محمد کا جادو نہ چل جائے تو شریف لڑکا ہے تو کان یہ اپنے کانوں میں روئی لگا لے لی اور ہاتھ میں پکڑ کے چلنے لگے لیکن آخوں میں آنسو آ گئے بڑھیا نے پیچھے سے پکڑا بیٹا میں نے تجھے رلانے کے لیے روئی نہیں دی تھی نے تو میرا گلیجا ٹھنڈا کیا, کیا کیا بات ہے کچھ نہیں ماں مجھے جانے دے نہیں پہلے رونے کی وجہ بتا ماں رونے کی وجہ کیا بتاؤں تو اتنا بتا کہ میں نے تیرے اوپر کون سا جادو کیا میں نے تجھے کب کہا کہا ماں جس کو تو کہہ رہی ہے محمد ابن عبداللہ اللہ وہ میں ہی ہوں جس کو چل نہیں رہا تھا میں نے, اس کو اپنے اوپر اٹھا لیا تو نے کہا میرے گھر پہ چھوڑ دے میں نے گھر پہ چھوڑ دیا تو نے برتن دیا بکری کا دودھ دو دے میں نے دو دیا ماں سارے کام تو نہیں تو کرائے میں نے تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا سچ بتا میں نے تیرے اوپر کون سا جادو کیا کہنے لگی کیا تو محمد ابن عبداللہ ہے کہنے لگی اللہ کے نبی نے کہا ہا میں ہی محمد ابن عبد اللہ ہوں تو کہا اگر تو محمد ابن عبد اللہ تو اگر محمد رسول اللہ ہے تو میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا چیخ پڑی اشاد اللہ اللہ محمد میں بھی تیرے اوپر ایمان لے آئی ہوں میں بھی تیرے رب کی اوپر ایمان لے آئی ہوں احسان من تھے احسان کیا کرتے تھے لوگوں کے آپ سے زیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں شخص کو اٹھاؤ جو کہتا تھا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا کہا کیا ہوا کہ کی حالت میں بیوی بی سے مل لیا دو کیا کروں کہا غلام آزاد کرو پوری زندگی غلامی کرتے ہوئے مجھے ہو گئی میں کیسے غلام آزاد کروں نہیں کر پاؤں گا تو جاؤ ساٹھ روزے رکھو مسلسل پے در پے کنٹینیو لگاتار ایک بھی ناگا نہیں ہونا چاہیے بیچ میں کہ اللہ کے رسول ایک روزے کا یہ حال ہے بیوی بی سے مل بیٹھا آپ ساٹھ روزے رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں رکھ پاؤں گا یہ بھی طاقت نہیں ہے میں کمزور آدمی ہوں. کہا اچھا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کہا اللہ کے رسول میرا حال یہ صبح مل جائے کھا لیتا ہوں شام کو بھوکا میں ساٹھ مسکینوں کو میں نہیں یہ تینوں کام نہیں کر سکتا آپ نے کہا یہی تینوں تو کفارہ ہے تو یہ بھی نہیں کر سکتا کہا نہیں کر پاؤں گا آپ نے صاحبہ سے کہا جاؤ اپنے بھائی کی مدد کرو لوگ لائے کوئی دو کھجور کوئی پانچ کھجور کوئی دس کھجور لاتا گیا چندہ ہوتا گیا ایک ٹوکری بھر گئی کھجوروں کی آپ نے کہا لو اس کو لے جاؤ اور اپنے قبیلے میں جاؤ اور اپنے گاؤں کے سارے غریبوں میں بانٹ دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا سارے قبیلے میں بانٹ دو کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں آپ نے فرمایا جا تو ہی کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا ہو گیا کفارہ یہ آسانی اسلام دیتا ہے یہ احسان محمد رسول اللہ نے کیا ہے غور کر کے دیکھ لو وہ احسان مند بھی تھے چھ باتیں ہو گئی وقت بہت تیزی سے آگے گزر رہا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں چھ چیزیں دو چیزیں اور رہ گئی ہیں ان کو بھی سن لو وہ بڑا ماہر نفسیات ہوگا وہ نفس کو بہت جلدی سمجھے گا اللہ کے رسول سے زیادہ بڑا ماہر سے کہا تھا تم یمن کے گورنر بن کے جا رہے ہو دیکھو پانچوں چیزیں ایک وقت لوگوں کے سامنے پیش مت کر دینا کلمہ نماز روزہ حج زکت ایک بیک وقت نہ بتانا ورنہ وہ اس کو بوجھ سمجھیں گے اور کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا آپ کتنے بڑے ماہر نفسیات تھے اتنے ماہ بڑے ماہر نفسیات پر مائماز پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا جب وہ کلمہ پڑھ لیں تو پھر ان کو کہنا تمہارے اوپر نماز فرض ہے جب نماز بھی پڑھنے لگے تو کہنا تمہارے اوپر زکات فرض ہے جب زکات بھی دینے لگے تو ان سے کہنا تمہارے اوپر رمضان کے روزے بھی فرض ہے جب وہ روزے بھی رکھنے لگے تب ان سے کہنا تمہارے اوپر زندگی میں ایک بار آج بھی فرض ہے پانچوں چیزیں بیک وقت مت بتانا آپ جانتے تھے کہ دعوت و تبلیغ میں حکمت کیا ہے آپ ایک ایک کر کے لوگوں کو ایک ایک چیز بتلا کر لانا چاہتے تھے یہ حکمت ہے ساری چیزیں بیک وقت مت ڈال دو لوگوں کو بیٹھے یاد کی دو بیویاں آپ سے ملنے کے لیے آئی اور آپ نے ان سے کلام کیا گفتگو کی جب وہ جانے لگی تو آپ ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے یعنی اعتقاف کی حالت میں ضرورت کے مطابق بولا جا سکتا ہے لیکن احتقاب کو چوبیس گھنٹے بولنے کا اور مسخرا کا مذاق نہ بنایا جائے مل بیویاں ملنے آئے آپ نے ملاقات بھی کی اور آپ اپنی بیویوں کو چھوڑنے مسجد کے دروازے تک آئے یعنی موتقب اپنی بیوی کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ سکتا ہے جب آپ مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے تو آپ اپنی بیویوں سے گفتگو کرنے لگے وہی سے کچھ انساری گزر رہے تھے راستے سے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ انصاری گزر رہے ہیں اور میں ان دو عورتوں سے باتیں کر رہا ہوں اپنی بیویوں سے ان کے چہرے پہ نقاب پڑا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان خون کی رگوں میں دوڑنے لگے اور ان کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا پتہ نہیں محمد کس عورت سے بات کر رہا ہے آپ نے ان دونوں انساروں کو بلایا آپ نے ان دونوں انساروں کو بلایا اور انساروں کو بلانے کے بعد آپ نے ان سے کہا ذرا توجہ سے سنیے کیا کہا آپ نے ان دونوں سے یہ دونوں عورتیں کوئی اور نہیں میری بیویاں ہیں محمد اپنی بیویوں سے گفتگو فرما رہا ہے کسی اور سے نہیں غلط نہ سمجھنا کہنے لگے فدا کا بھی آلہ کے نبی میرے ماں با باپ پر با با قربان کیا میں آپ کے بارے میں شبہ کر سکتا ہوں فرمائے شبہ تو نہیں کر سکتے ہو لیکن شیطان تمہاری رگوں میں بھی خون کی طرح دوڑ کر یہ وسوسہ ضرور پیدا کر سکتا تھا اس لیے میں نے بتا دیا کہ میں اپنی بیویوں سے کلام کر رہا تھا کسی دوسری عورتوں سے نہیں اتنے بڑے ماہر نفس تھے کہ آپ سمجھ گئے کہ یہ چیز میرے اوپر الزام بھی لگا سکتی ہے دعوت و تبلیغ دینے سے پہلے اور دوسروں تک دعوت و تبلیغ پہنچانے سے پہلے دائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خدا الزاموں سے بچے جو اس کے اوپر لگائے نہ جا سکیں. یہ ساتویں چیز بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ آپ بہت بڑے ماہر نفسیات تھے نفسیات کی ایک چیز اور ایک نوجوان آیا, نفس ایک نوجوان آیا کہ اللہ کے رسول کسی سے میرا کنیکشن ہے connection کا مطلب لو اسٹوری کسی سے میرا پیار کا چکر ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں اجازت کس سے اس کائنات میں اس سے مبارک ہستی کوئی پیدا نہیں ہوئی ہے اللہ کے رسول سے نوجوان کہہ رہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک لڑکی سے زنا کروں میں میری اس سے آشنائی ہے صحابہ گورنے لگے کمبخت کیوں سی اجازت مانگ رہا ہے کی وہ بھی نبی اکرم سے کہہ رہا اور گورنے لگے ڈانٹنے لگے آپ نے کا خاموش ماہر نفسیات تھے اگر اس انداز سے سمجھایا جاتا تو یہ نوجوان کیا سوچتا بھاگ جاتا ہاں آپ نے خاموش تم ادھر اس سے دوستی ہے پوری بات پوچھی کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں زنا کی اجازت دے دوں گا لیکن ایک بات بتاؤ یہ کام اگر میں تم سے کہوں کہ جو زنا تم اس لڑکی سے کرنا چاہتے ہو میں کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کرو کرو گے اب ادو ربل بالحکمہ حکمت سے لوگوں کو بلاؤ کیا حکمت اپنا یاد ہے یہ یہاں تم اپنی ماں کے ساتھ کرو گے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان کوئی اپنی ماں کے ساتھ یہ کر سکتا آپ نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے خالہ کے ساتھ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان خالہ کے ساتھ کون نہیں حرکت کر سکتا ہے اچھا تو پھر بہن کے ساتھ زنا کر لو کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان نہیں اللہ کے رسول میں اپنی بہن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا اچھا چچی سے پھوپی سے بیٹی سے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ نے کہا سچ بتاؤ جس لڑکی کے ساتھ تم زنا کی اجازت طلب کر رہے ہو وہ کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی بیٹی ہوگی بیوی ہوگی وہ کسی کی بہو ہوگی وہ بھی کسی کی کچھ نہ کچھ رشتے دار ہوگی جب تم اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے ہو تو دوسرا بھی اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ کام کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے اور میرے لیے دعا دے دیجئے اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے سر پہ ہاتھ پھیرا فرمایا اللہ اس نوجوان کی نگاہوں کی حفاظت فرما اس کے بعد اس نوجوان کا بیان میری پوری زندگی گزر گئی کسی حرام لڑکی پر میری نظر نہیں اٹھی کتنے بڑے ماہر نفسیات تھے سمجھ گئے کہ اس نوجوان کو کس انداز سے سمجھایا جائے اور آپ نے اسی انداز سے اس کو سمجھایا اور اس کی اصلاح ہوئی اور ایسی ہوئی کہ پوری زندگی بھر پھر کسی لڑکی کی اوپر نظر نہیں اٹھی یہ ماہر نفسیات بھی آخری آٹھویں چیز بتائی گئی کہ وہ اتنی سندر ہوگا اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کی خوبصورتی کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا بس ہے، منتر بھی وہی ہے شلوک بھی وہی ہے،, ہے،, ہے،, ہے،, ہے،, ہے اور اور لگاؤ کتنے خوبصورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان صابت نے کبھی کہا تھا احسن کا لم تلا کا تو اجمل امن کا لم تل دن خلکتا مبرام من کل آئی بن کانکا خلکتا کما تشاؤ اے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں آپ اتنے خوبصورت ہیں اتنے خوبصورت ہیں کہ میری نگاہوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں اور اتنے زیادہ جمیل ہیں کہ دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت بیٹا پیدا کیا ہی نہیں آپ تو گویا ایسے ہیں جیسے رب نے آپ آپ مرضی کے مطابق ہو آپ کھڑے ہو گئے اور کہتے گئے اللہ مجھے ایسا بنا آپ کہتے گئے اور آپ کا رب آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا حضرت عائشہ چرکھا چلا رہی ہیں سوت کاٹ رہی ہیں اور اللہ کے نبی اپنے پیروں کا جوتا ٹانک رہے ہیں تھوڑا کہیں سے پھٹ گیا تھا اس کو سی رہے ایسا سادا نبی اور رسول کہاں ملے گا جو اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا خود سی لیتا ہو ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لیے اس رسول لیے آئی ڈیل اور ماڈل اور نمونہ بنائی گئی میرے بھائیوں اپنے پیر کا جوتا صحیح کر رہے آپ کی پیشانی سے پسینا ٹپکا اور پسینے کی ایک بوند زمین پر گری ہمشہ کی نظر پیشانی پر پڑ گئی پسینے کی بوند ٹپکی تو ایسا لگا جیسے کوئی موتی ٹپکا ہو ہما عائشہ نے چرکہ روک دیا اللہ کے نبی پوچھتے عائشہ چرکھا کیوں بند کر دیا کیوں نہیں چلاتی ہو کیا دیکھ رہی ہو مجھے کہا اللہ کے نبی او میرے پیارے سرتاج اللہ نے خوبصورت تو آپ کو پہلے ہی سے بنایا تھا لیکن آج آپ پیشانی سے آپ کا پسیینہ زمین پر ٹپک کے گرا آج جیسا حسین منظر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہم عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آئے میرے پیارے شوہر ایک زمانے جاہلیت میں جس کا نام ہے ابو کبھی اپنی معشو کا اور اپنی محبوبہ کے لیے ایک شیر پڑھاتا اگر آج وہ زندہ ہوتا تو وہ شیر اپنی محبوبہ سے چھین کر آپ کو دیتا اور کہتا میری محبوبہ اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنی خوبصورت محمد الرسول اللہ ہے وہ اپنی محبوبہ سے وہ شعر چھین لیتا کیونکہ وہ شیر کے حقدار آپ ہیں فرمایاشہ کون سا شعر اس نے اپنی محبوبہ کے لیے پڑھا تھا ذرا مجھے بتاؤ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی اس نے اپنی محبوبہ کی شان میں یہ شعر پڑھا تھا اذا نظرت الى اسرت وجهي برقت كبرق العارض المتحلل اے میری محبوبہ او میری معشوقہ جب میں تجھے اندھیرے کمرے میں بند کر دیتا ہوں اور جب میں تجھے دیکھتا ہوں اثر نظر تو الاسرت وجہ جی جب میں اپنی معشو کا اپنی محبوبہ کے گالوں کی طرف, اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ اتنی خوبصورت ہے اگر اس کو بند کمرے میں رکھ دیا جائے جیسے برقالود بادل سے بجلیاں چمکتی ہیں اندھیرا چھا جاتا اور بجلی چمکے تو زمین پر ساری چیز نظر آتی ہے اتنی خوبصورت ہے میری محبوبہ جیسے اندھیرے میں بند ہو اور اس کو بٹھا دیا جائے تو اس کے چہرے کی خوبصورتی سے ساری چیزیں دکھ جائیں کہ اللہ کے نبی یہ خوبصورتی کے حقدار آپ ہیں اگر اس نے آج آپ کو دیکھا ہوتا تو اپنی محبوبہ سے یہ شیر چھین کر وہ آپ کو دے دیتا ہوں اب اللہ کے رسول اٹھے اور اپنی بیوی بی کو گلے سے لگایا اور ان کی پیشانی کو بوسا دیا کہا اللہ تجھے خوش رکھے جس طریقے سے تو نے اپنے شوہر کو خوش کیا میاں بیوی بی کے حقوق صرف مرد ہی ذمہ دار نہیں ہے عورت اسی کے پیر دبائے عورت اسی کی خدمت کرے دونوں کے ایک دوسرے پر ہاتھ ہیں موضوع نہیں ہے ورنہ میں بہک جاؤں گا اتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جابر سمورہ نے کہا کہ میں تلاش کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ڈھونڈوں کہاں ہے عشا سے لے کر آدھی رات تک میں تلاش کرتا گیا کہیں نہیں ملے میں مسجد نبی میں پہنچا تو نبی اکرم مسجد نبوی کے کچی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں کچی زمین پر میں اندر گیا نبیہ گرم مٹ گئے آج چاند کی چودہ تاریخ تھی اور چودہ رات کا چاند آسمان پہ چاند چمک رہا تھا میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا میں نے آسمان کے چہرے پہ نظر ڈالی ایک مرتبہ میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ایک مرتبہ میں محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھتا پوچھا جابر اپنے نے سمرا یہ بار بار کیا دیکھ رہے ہو ایک دفعہ چاند کو اور ایک دفعہ مجھے اللہ کے رسول یہ غور کر رہا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے نبی کا چہرہ کہا کیا نتیجہ نکالا کس رزلٹ پہ پہنچے کہا اگر کوئی آج مجھ سے سوال کر لے کہ چاند زیادہ حسین ہے یا تیرا نبی تو کیا جواب دو گئے صاحب جا جابر؟ کہا اللہ کے نبی اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ چاند زیادہ خوبصورت یا تیرا نبی تو میں کہوں گا پوچھنے والے کیا تو اندھا ہے تجھے دکھائی نہیں دیتا ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرا نبی اللہ کی قسم میں اس سے کہوں گا چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو وہ آپ کے چہرے سے ملا ہے گزار کر دی ہیں میرا دوسرا پروگرام ہے اور روزانہ یہ دو دو چل رہے ہیں کافی تھکا ہوا ہوں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ لال سیرت کی یہ آٹھ صفتیں جو ہم نے بتائی ہیں جو نبی اکرم پر فٹ ہو رہی ہیں آپ یہ کیسٹیں ہمارے اپنے ہندو بھائیوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی وید اور رامائنوں کے شلوک سن کر وہ اس کے قریب آئے اور اس کو بھی اسلام کی دعوت ملے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار الہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر اور آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور سیرت طیبہ کو ہمارے لیے آئیڈیل ماڈل اور نمونہ بنا دے وہ مالین اللہ البلاک المبین وہ آخر الحمد رب العلمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ